یہ 27 دفعہ و صلاۃ <سلام> والذين <تصفيق> جمع کرنے ہماری خرابی ہے اس کے لیے لوگوں کے منہ پر ایپ نکالے اور پیٹ پیچھے برائی کرے الما مالم جوڑا اور اسے دن دن کر رکھا یا سب وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا کلّہ ایسا ہر نہیں ہے اللہ کا کمانا ہوتا ہے ہر نہیں نئی وزن نسل وہ ضرور ضرور چورا کر دینے والی میں پھینک دیا جائے وما کمن ہوتا چڑھ جائے گی ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے سکونوں میں متثرین فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ پر ایپ نکالنے پیچھے برائی کرنے اور مال جوڑنے اور گر گر گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا بلکہ وہ ضرور, ضرور جہانب کے چورا چورا کرتے والے دمتے میں پھینکا جائے گا جہاں آپ اس کی ہٹیاں خجلیاں چورا چورا کھڑا دے گی اور تجھے کیا معلوم ہو چورا کرتے والی کیا ہے وہ اللہ کی بڑکائیوں کے آخر جو کبھی تھنڈی نہیں ہوتی جو کبھی سمد نہیں ہوتی اور اس کا بس یہ ہے کہ وہ جسم کے ذائعی حصے کو بھی چلا دے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچ کر پہنچ جائیں گی اور دلوں کو بھی چلا دیں گی بے شک انہیں آگ میں انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے اور دروازے کس چیز سے بند کیے جائیں گے وہ لوہے کے آگ کے ستون ہوں گے دو روایتیں مخصرین کی دیکھیے ایک تو یہ لکھا کہ وہ جب دروازے بند کیے جائیں گے آتشی لوہے کے ستونوں سے یعنی لوہا آگ میں گرم کیا ہوا ہوگا اور اس بند کر دیے جائیں گے اور تاکہ یہ دروازے کبھی نہ کھلے بعض ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دروازے بند کر کے ڈالا جائے گا اور ڈال کر ایسا بند کیا جائے گا کس آگ پہ ڈالا جائے گا جو آگ اللہ رب العزت کی بھڑکائی ہوئی ہے اور وہ और جو جسم जो ساری के بھی को भी گی देगी और کو بھی چلا دے گی لمبے میں مان جائے اللہ, اللہ اللہ کی بنا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں ان کا مال انہیں رکھے گا یہاں जिला کرنے والوں کا تذکرہ نہیں ہے بات نہیں ہے اس کا تذکرہ ہمارے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں پڑائی کرنا ہم نے اس کو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں جانا مال ایسا جمع کرنا جسے اللہ کو بولنا پایا جائے کرتے نمازیں چھوڑ کر تیار ہو رہی پھر اس ماں کو گننا مان کا گن گن کے میں کی جمع کیا جاتا نہیں تو تجوروں کی محفوظ کیا جاتا یا گمان کرنا مان اسے ہمیشہ رکھے گا کئی لوگوں کا ایسا بھی گمان ایسے کام کرنے والوں کے لیے یہ عذاب کا تذکرہ کیا ان کیا ہے。حضور فرماتے، شریف کی وہ اطلاع ہو گئی. جہنم کی آنکھ ہزار سال تک بڑکائی گئی آگ سفید ہو گئی ہزار جس میں ذرا سی کمی برداشت کرنے کی جب جہنم کی آگ چڑھ جائے گی اور موت کو تو اس وقت موت آ چکی ہوگی موت آئے نہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا اور دلوں کو جلانا اس لیے ہوگا کہ کفر، باطل، عقیدے اور خاصی جہاں ہیں وہ جگہ اسی لیے دل کو جلایا جائے گا اگر تصور کریں کہ ایک انسان کو خدا نخواستہ اگر کینسر ہو جائے یا کسی کی اولاد اپائی ہو تو جہاں دماغ اس کا کام نہ کرے تو لوگ خود آ کر کہتے ہیں یہ صاحب دعا کر دو یہ انتخاب کر جائے تو ہی اچھا ہے یہ خود چل نہیں پاتا اس کا دماغی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے یہ معذور ہے خود ہم سے دعا کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں بہن عالم سمجھائیں نہ سمجھائیں کیا کریں وہ بات کی بات ہے لیکن ایک ایسا جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا انسان یہ سمجھتا یہ چاہتا یہ اور موت کو برداشت کرنا ہوگا جب تک اللہ رب الزر چاہے گا تب تک انسان کو تکلیف میں ڈالا جائے گا ایک چھوٹے سے, مچھت سے انسان پریشان ہونے جنت چاہیے آپ کو اور ہم کو سب کو اس سورجہ کی تفسیر کو سن کر اپنی زندگی میں عمل پیدا کرنا ہوگا کہ ہم ہم جہاں تک ممکن ہو سکے نہ کریں جہاں تک ایپ نہ ہو سکے سبق اور خیال کرتے رہیں بہن ماں سبھی ہو خوب کو ادا کرتے رہیں اس لیے کہ مال سبقہ کرنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا لیکن خاص یہ نصر کیاتی ہے کہ کی شیطان اسے خرچ کرنے نہیں دیتا ورنہ ہم نے دیکھا الحمدللہ جو غریبوں میں 10 ہزار خرچ کرتا ہے اللہ اسے 1 لاکھ عطا فرماتا ہے اور تاریخ روا میرے مولائے کائنات شیر خدا علی کرم اللہ تعالی و برحم کریم سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سیرت کی چاریں پانچ لے کر ٹارگٹ گئے چار تو لے کر لے کر گئے صاحب گئے کچھ خرید کے لاؤں گا چھ دنوں چھ دنوں تھوڑی دیر کے بعد آگے چل ایک میں وہ سامانے اور وہ بچہ ہوا مال لے کر کیسے لے کر ا گئے۔ ہاں تو شریف پڑھنے سے زیادہ ہے اللہ تعالی نے یاد کیا ہے سیدنا علیہ السلام نے اللہ تبارک و صلی علی سلاموں و اللہ علیہ وسلم اپ قصه یہ تھا جب بات آئی فقیر کی سرکار مولا ایک کائناب ناستے سے جارے تھے اور ناستے سے جاتے جاتے ایک روپیا جیب میں تھا ایک درام جیب میں ندور شریف کی برکت سے دیکھئے ایک درام جیب میں جیب اب اس درام کیا پر... اسے کچھ خرید لے جارے تھے اس فقیر <تصفح> نے کہا مجھے دے لو فقیر تھا علی نے یہ دینے والے وہ کا رہنا گوارہ ہے مگر فقیر وہ حالی عبدالسانہ گوارہ میں وہ یہ روپیا دے دیا اسے اس रास्ते से एक बंदा कोई लेगा अली ने का में तुम कहते हो देता हूँ पहला आप उसने दिया चार्ट चार्ट आगे चले थे तो दूसरे ने खाली बेचोगे का دل میں سکون بھی پیدا ہوتا ہے اور جناب لوگوں کی, کی بارگاہ تلین عبادت کیا غریب نواز فرماتے جامع کو پہنا کر فرماتے مظلوموں کی, کی فریاد رسی کرنا یعنی کسی پر ظلم ہوا ہو مدد کرنا اور غریبوں کو کھانا کھلا دینا <سلام> دوسروں کو آئے کھانا آئے کھلا دینا پرشتے کر سکتے پڑھ سکتے اور پڑھتے ہیں ہم سے زیادہ ہم سے زیادہ پڑھتے ہماری ہے اور کب تک رہ کے وہ اللہ کی تصویر بران کرتے انسان تصویر انسانوں کا کام، روزہ رکھنا